روشن رحم مزمل ہو ابن کس من ہوتیس او میں پارے سورہ مزمل کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر 20 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورہ مزمل ہجرت سے پہلے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رکو بیس آیاتیں دو سو پچاس, پچاسی کلمات آٹھ سو اٹھتیس حروف ہیں اس سورہ مبارکہ کے پہلے رقو میں جو مضامین ہے اس میں ابتداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کریں تاکہ آپ کے اندر نبوت کے بر عظیم کو اٹھانے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی قوت پیدا ہو دوسری جو اس حکوم میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز تحجر میں ادھی ادھی رات یا اس سے کم کچھ کم و بیش مجید کی تلاوت کی جائے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت قرآن مسجد کا کم از کم اتنا حصہ نازل ہو چکا تھا کہ اس کے طویل خیرت کی جا سکے تیسری بات جو اس رقو میں بڑی اصلاحت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے زیادتیوں پر صبر کی تقسیم کی گئی ہے اور اہل مکہ کو عذاب کے تردید کی گئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رقوب اس زمانے میں نظر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ شروع ہو چکی جی تھی اور مکہ مکرمہ میں آپ کے مخالفین نے مخالفت کو بہت زیادہ زور اور شور کے ساتھ شروع کر رکھا تھا چنانچہ بعد رواج میں آتا ہے کہ دار الندوہ میں قریش کے چند سردار جمع ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سوچ اور بچار کیے کہ آپ کو کن ان القابات سے مشہور کر دیا جائے کسی نے کہا کہ بے کارن کہہ کر کہ آپ کو پکارا جائے کسی نے جادوگر مجنون مگر اتفاق رائے کسی بات پہ نہ ہو سکی آخر میں ساحر کی طرف ان کا رجحان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں کی اس مشورے کی خبر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجید اور غمین ہو گئے اور کپڑوں میں لپیٹ گئے جیسا کہ اکثر سوچ اور غم مغموم آدمی اس طرح کر لیتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احتیاطی اسی تصویر کو نظر رکھ کر کے کیا گیا ہے سنانچہ اشادی ہے جسم اللہ وحمٰ شروع اللہ کے نام سے جو بے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یا یوحل المسمل اے کپڑے میں لپیٹ کر سونے والے کو مل رہی کڑے ہو جائے کہ یہ رات کو اللہ کا مگر توڑا نصف ہو رات اگن اس میں ہو کلیلا یا اس میں سے بھی تھوڑا سا کم کیجئے ابزدہ لے یا اس سے کچھ زیادہ کیجیے یعنی کوئی خاص حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا کہ اتنا آپ نے ضرور کڑا ہونا ہے آدھی رات ادھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کچھ کم ورف کے دل ترتیلا اور بڑی قرآن مجید کو بڑی ترتیل کے ساتھ ترتیل کا مطلب ہے کھول کھول کے تمام حروف کی ادائیگی کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا انا سمن کے قولا ثقیلا بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بہت بڑی وزن والی ذمہ داری یعنی قرآن مجید کی تبلیغ کی اب اللہ تبارک و وطانہ راتوں کو اٹھ کر صلاح کے تہجد کی ادائیگی کے فوائد بیان فرماتا ہے کہ بے شک اٹھنا رات کے اوقات میں ہی اشد وط یہ سخت گراؤں گزرتا ہے نستر اور وط یہ انسان کے خواہشات کو رون ڈالتا ہے وہ اکو اور بات کے دورانیے میں انسان کے منہ سے ٹھیک بات نکلتی ہے یعنی موق اور محل کے مناسبت بات کرنے کے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے خواہشات نفسانیہ جو اس انسان کے لیے دنیا میں بدنامی اور پریشانی کے باعث بن سکتے ہیں اور اللہ کے ناراضگی کے باعث بن سکتے ہیں اللہ تبارک بتانا رات کے تحجد کے نماز کے ادائیگی کے برکات سے انسان کے اندر سے ایسے خواہشات ختم فرما دیتا اور دوسری وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ بے شک آپ کے لیے دن میں مشغلے ہیں بڑے لمبے یعنی دن کے اوقات میں آپ کے بڑے وسیع اور عریض اور لمبے کام ہیں وز کو رسما رقبے کا اور آپ پڑیے نام اپنے رب کا و تبدل تبدیلا اور اکسو ہو جائیے اس کے طرف سبوں سے الگ تلگ ہو کر رب المشرق اب المغرب جو رب ہے مشرق اور مغرب کا لا اله اس کے سوا کوئی معبود نہیں هو مگر وحی هو کینا سو اسی کو بنا لو اپنا کام بنانے والا ما يقولون اور صبر کیجیے ان باتوں پہ جو وہ کہتے ہیں وہ جرم حجر اور چھوڑ دیجیے ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دینا بجائے اس کے ان کے ساتھ الجا جائے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے مقفظ کی تکمیل کے لیے جدوجہد جاری رکھا جائے اللہ فرماتے وزرنی اور چھوڑ دیجیے مجھ کو بولے مکزمین اور جٹلانے والوں کو بولے نعمتیں جو بڑے صاحب آرام ہیں کلیدہ اور ڈھیل دیجئے ان کو تھوڑی سی ڈھیل دینا اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور میرے ان بندوں کا گویا معاملہ ہے کہ وہ میرے احکامات کے بدلے میں نا کا مظاہرہ کرتے ہیں میرے حکموں کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور میں ان کو تھوڑا سا ڈھیر دیتا ہوں بے شک ہے ہمارے یہاں انکالن بیڑیاں و اور آگ کا ڈھیر تو آمن اور تانا ذاس جو ہے گلے میں اٹکنے والا اور دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں نافرمانوں کے لیے تیار کیے جانے والے لے لے وضاحت فرماتا ہے والجبال اور پہاڑ وہ الجبال چل جسبم اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت کے پسرتے ہوئے توفے کی طرح یعنی جس وقت زلزلہ شروع ہو جائے گا تو یہ مضبوط پہاڑ آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جس طرح کے بکھرتی ہوئی آگ کے ڈھیر ہوتے ہیں اِنَّا ارسلنا الیکم اب اللہ تبارک کو بتانا لوگوں سے مخاطب ہے کہ بے شک ہم نے بیجا تمہارے طرف رسول اپنا پیغام پر شاہد نہ جو بتلانے والا ہے تمہارے باتوں کا الا فرآن رسولا جس سے کہ ہم نے بیجا تھا فرآون کی ہدر کے لیے بھی اپنے پیغام پر رسولہ پسنا فرمانی کی فراؤن نے بحمبر کی ہم نے پکڑا اس کو بلے وبال کے ساتھ پکڑنا فکیسا فقح فطح تکوں نہ انکفر تم پھر کیسے ہوگا تمہارا بچاؤ اگر تم انکار کرو یومن اس دن سے یجال بلدا نہ جس دن لڑکے بورے ہو جائیں یعنی اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے کم عمر بھی بڑے عمر کے دکھائی دیں گے رنج غم اور خوف کی وجہ سے تو اللہ تبارک و وطالعہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی خوفل حقیقت بچے برے نہ ہوں لیکن اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا ہی یہی ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے ایک مجزادہ فرمایا تھا کہ آپ اسی خبر کے پاس جا کر کڑے ہو جاتے اور کہتے کہ عمد عزم اللہ اللہ کے حکم سے کڑے ہو جاؤ تو وقت کے نافرمانوں نے کہا کہ بھائی خبر ہم بتاتے ہیں آپ تو نئے قبروں کے پاس جا کر ان سے کہہ دیتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے قبر ہم دکھاتے ہیں آپ ان کو زندہ کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے بارے میں سوچیں حضرت عیسیٰ علیہ عیسیٰۃسلام نے فرمایا کہ بھائی زندہ میں نہیں کرتا زندہ کرنے والی ذات وہ ہے کہ جس نے ان زندوں کو وجود عطا فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو اس قبر والے کے زندہ ہونے کے ساتھ موقوف کر دیا ہے تو پرورتگار تیرے لیے کوئی مشکل نہیں اس قبر والے کو میرے اس پکار کے ذریعے زندہ فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسال صلاحت و سلام سے فرمایا کہ کیا جائیے اور قبر کے پاس کڑے ہو کر بھی کہیے کہ بے قمب عزم اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا حضرت صلاح و سلام کے تو اس قبر والے سے کہا کہ میں قمب عزم اللہ اللہ کے حکم سے کڑے ہو جا جب وہ کھڑا ہوا تو وہ کام پر ہاتھا حضرت عیسل و سلام نے حضرت عیساء اللہ سلاۃ و سلام نے آسمانی کتابوں اور روایات اور تاریخی حوالوں سے اس بات کو معلوم کر لیا تھا اور آپ جانتے تھے کہ بھائی سام کو جب موت آیا تھا تو اس وقت وہ نوجوان تھا تو آپ نے اس واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بھائی جس وقت آپ فوت ہو گئے تھے اس وقت تو آپ جوان تھے کیوں ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ آواز میرے کھانوں میں پڑ گئی کہ بے قم بے اذن اللہ اللہ کی حکم سے کڑے ہو جا تو میں سوچنے لگا کہ قیامت پر پا ہو گئے اور قیامت کے ہوناک خوف کی وجہ سے میرے باپ سفید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس دن کیسے اپنا بچاؤ کریں گے جس دن نوجوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے نسماع و منفطرون بھی آسمان پھٹ جائے گا اس دن کا نوادلہ ہے یہ اس کا وعدہ پورا ہو کے رہنے والا انداز ہی تذکرا بے شک یہ قرآن ایک خیفہان نصیحت ہے سمن شاطر ہی سبیلا بس جو چاہے تو اپنے رب کے ہاں اپنے لیے راستے کا تعین کر لیں کہ وہ اپنے رب کے ہاں کس راستے پہ, پہ پہنچنا چاہتا ہے نہ فرمانوں کے راستے سے جا کر پہنچنا چاہتا ہے یا فرمان برداروں کے طریقے کے جا کر پہنچنا چاہتا ہے اللہ نے یہ دے دی اختیارات بندوں کو دنیا میں بتا دیا, دیا ہے اور یہ اختیارات اللہ نے دے دیے ہیں لیکن ہر راستے پہ کا انجام بھی اللہ نے واضح فرما دیا ہے بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تفسوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلوا يقاتلون في سبيل الله فاخرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من حير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللہ اِنَّ وسطر اللہ بارہ سورہ مزمل کے یہ دوسری اور آخری رقو ہے یہ رقو آیات نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 21 تک کے ایک ہی آیات پہ مشتمل رکو ہے حضرت سعید بن جبیر طبی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کے مطابق یہ آیاتیں گزشتہ رکو کے آیاتوں کے کافی عرصہ بعد نازن ہوئی اور اس میں نماز تحجد کے متعلق اس ابتدائی حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے جو پہلے رقوق کے آغاز میں دیا گیا تھا اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک تحجد کی نماز کا تعلق ہے تو جتنی بآسانی با پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت وقتا فرض نماز پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں فرق درکار ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خلوصی نیت کے ساتھ صرف کرے آخر میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ جو بلائے کی کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں جائے گی بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی طرح ہے جو ایک مسافر اپنے مستقل پیامگاہ پر پہلے بھیج دیتا ہے اللہ کے ہاں پہنچ کر وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے کیا ہے اور یہ پیشگی سامان یہ کہ اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے بلکہ اللہ کے تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مارک سے بڑھ کر بہت بڑا عجر و ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہے رب کا یا علم بے شک آپ کا رب جانتا ہے ان کا تقوم آپ کڑے ہوتے ہیں ادنا قریبر سے یہ لے لے دو تہائی رات کے نسب ہو اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے ماں کا آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں اور اللہ نے ناپ رکھا ہے دن اور رات کو علما اس نے جانا الخصو یہ کہ اس کو پوری طریقے سے گن نہیں پاؤ گے فتح بس اس نے تم پہ رجوع کر دیا اب فخر او ما تیسر من القرآن پڑھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو قرآن سے حلما جان لیا ان مروا یہ کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار وہ اور کچھ اور لوگ اور لوگ فی جو مصفر میں ہوں گے زمین میں من فضل اللہ جو تلاش میں ہوں گے اللہ کے فضل کے یعنی رزق حالات کی تو دن بھر تجارت کر کے راتوں کو ان کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوگا وہ اور کچھ اور لوگ بھی یقاتلون فی سبیل اللہ جو لڑتے ہوں گے اللہ کے راستے میں لہذا فخر ما تیسر ہو پڑھو جو بھی آپ کے لیے آسان ہو قرآن اس میں سے وہ عقریب اسداد اور نماز فاہم رکھو وہ آت وزک و زکات کو دیتے رہا کرو وہ اللہ قرض و اور قرض اللہ کو اچھی طریقے سے قرض دینا یعنی واحد خدا میں نیک نیتی اور اخلاق کے ساتھ خرض کرو جو بھی ممکن ہو سکے وہ ماتق قدیم انفسکم اور جو کچھ تم آگے کو بھیجو گے اپنے لیے من خیر نیکی کے کاموں میں سے تجدو عند ان پاؤ گے اللہ کے یہاں وہ, یعنی وہ بہتر ہے اس کو نہایت بہتر صورت میں پاؤ گے اور بہت بڑا اجر اس پر ملے گا یہ مت سمجھو کہ جو نیکی ہم نے کر لی ہیں یہی بھی ختم ہو جاتی ہے وہ سب سامان تم سے آگے اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے جو ہے حاجت کے وقت تمہارا کام آئے گا وسطر اور اللہ تبارک و تعالی سے استغفار بھی کرتے رہا کرو اس لیے کہ انسان کمزور ہے اور شاید کسی کام کو کرتے ہوئے اس کے دل میں خیالات آئیں اس کے ذہن میں تصورات آئیں اسی تصورات پر اور ان ہی خیالات پر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توب اور استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو تقسیمات بندوں سے ان امور کی ادائیگی کے دورانی میں سرزد ہوئے ہیں تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے ان غفور رحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے کہ تمام احکامات بجا لا کر پھر اللہ سے معافی مانگو کیونکہ کتنا ہی مختار شخص ہو اس سے بھی کچھ نہ کچھ تقسیم ہو جاتی ہے کون ہے جو دعوی کر سکے کہ میں نے اللہ کی بندگی کا حق پوری طرح ادا کر دیا بلکہ جتنا بڑا بندہ ہو اسی قدر اپنے آپ کو وہ قصوروار سمجھتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کے معافی چاہتا ہے اللہ تبارک و وطالعہ ہر مسلمان کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے وآخر ان الحمدللہ وحر العالمین